بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کریں گے نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک اذاب ہیں سامعین نبی سید کی تفصیل سماعت کیجیے تین خوش نصیب اور تین بدبخت اشخاص یعنی جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے عہد کا پاس نہیں کرتے نہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں نہ آپ کی صفتوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں نہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان بدکاریوں سے وہ اس ذلیل اور فانی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ ان سے اللہ تعالی کوئی پیار محبت کی بات کریں گے نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالیں گے نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک صاف کریں گے بلکہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیں گے اور وہاں وہ دردناک سزائیں بھگتتے رہیں گے عصاہد کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں جن میں سے تھوڑی سی یہاں بھی ہم بیان کرتے ہیں مست احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے رسول اللہ نے تین مرتبہ یہی فرمایا پھر جواب دیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا دے کر احسان جتلانے والا مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے مسر احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ جھوٹی قسم سے کسی کا مال چھین لے تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر سخت غذب ہوں گے اشیات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میرے ہی بارے میں یہ ہے ایک یہودی کی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی اس نے میری زمین کا انکار کر دیا میں اسے خدمت نبوی میں لایا رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تیرے پاس کچھ ثبوت ہے میں نے کہا نہیں آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا لے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مان لے جائے گا بس اللہ از وجل نے یہ آیت نازل فرمائی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے مسد احمد میں ہے کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے وہیں اشاط بن قیس رضی اللہ عنہ آگے اور فرمانے لگے ابو عبد الرحمن آپ کون سی کیا حدیث بیان کرتے ہیں ہم نے دہرادی تو فرمایا یہ حدیث میرے ہی بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے میرا اپنے چچا کے لڑکے سے ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا جو اس کے قبضے میں تھا رسول اللہ کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا تو تو اپنی دلیل اور ثبوت لا کہ یہ کنواں تیرا ہے ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا اللہ کے کہ رسول میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اور اگر اس کی قسم پر معاملہ رہا تو یہ تو میرا کنواں لے جائے گا میرا مقابل تو فاجر شخص ہے اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی اور اس آیت کی بھی تلاوت فرمائی ابن بھی حاتم میں ہے کہ عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ اس کو اتنا اتنا بھاؤ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے بس یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مروی ہے مسد احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہ کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دکھ درد کے عذاب ہیں ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے تیسرا وہ جو مسلمان سے بیعت کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے اور اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا یہ حدیث ابو داود اور تلمیدی میں بھی ہے عمان ترمیزی اسے حسن صحیح کہتے ہیں